تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قرب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر